بنایا وہ جاننا ہوں ایم اور ہم نے ان کو قرار دیا اور بنا دیا امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے خیرات سرات اور ہم نے وہی کر دیا ان کی طرف نیکیوں کے کام اور نماز کا قیام کرنا اور اتائز زکات اور زکات کی ادائیگی وہ قانون آبدین اور وہ ہماری پرستش کرنے والے ہماری بندگی کرنے والے ہماری عبادت کرنے والے تھے وہ جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ امبا رسول کی بجائے یہ حسص النبیین کے انداز میں اب انبیاء کے کچھ شانے کچھ تذکرہ یہ ایک بڑا گلدستہ آپ کو یہاں بھی ملے گا وہ اور ہم نے لوت کو حکم دیا آطنا حکمن ہم نے اس کو حکم بھی دیا حکم سے مراد حکمت و عیمن ولیم اطا فرمایا ون جینا من القر قلتی کانت تامل الخبائش اور ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی ان بستیوں سے یا اس بستی سے کہ جو بڑے گندے کاموں میں مصروف تھی انہم نہم قانو قومن سو ان فاسقین یقیناً وہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو بہت ہی بری اور بہت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی وہ خلطا فی رحمت اور لوت کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں ان من الصالحین یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے وہ نوہن از نادہ قبل اور ہم نے نوح کو بھی بلایا یا نوح کو حکم دیا جب اس نے پکارا از نادام قبل انہوں نے پکارا تھا دعا کی تھی اللہ سے پستنا نہ جب انہوں نے کہا تو یہ آ جائے گا آخری پارے میں جا کر کہ انی مغلوم فنتصر پروردگار میں تو مغلوم ہو گیا ہوں اب تو مدد کر اور تو ان سے انتقام لے ان کافروں سے اس کے بعد ان پر آزاد آیا ہے قوم پر ونوا نے نادام قبل فسط ابلا نہ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا فن جین القل افزی تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرم اور بہت بڑے دکھ سے کہ جس میں وہ مبتلا تھے وہ مِنَ الْقَوْمِ قوم ندین قرض بوبے آیات نا اور ہم نے مدد کی ان کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو ان نہ کانو قوم سعین وہ بھی بہت ہی برے لوگ تھے فاگرخنا فا مجمعین تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وہ داودا اور داود اور سلیمان کو وہ سلیمان یا کمان فی ایک کھیت کسی شخص نے بڑی محنت کی ہل چلایا بیج ڈالا ایک فصل تیار کی لیکن کسی دوسرے قبیلے کی ملک کا ریور آیا اور گھس کر اس نے ساری کی ساری کھیتی کو تباہ کر دیا بکلا علیہ حکمہم شاہدین اب یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤود علیہ السلام کے ہاں اب اس کا حل کیا کریں کیسے کریں تو اس میں پھر حضرت سلیمان کو ایک بات اللہ نے سلجھا دی یعنی یہ وہ شہزادے کی حیثیت سے استعمال دربار میں موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کی جو یہ بکریاں ہیں جس نے بکریاں جن بکریوں نے کھیت کو ہے یہ بکریاں دے دی جائے کھیت والے کو وہ ان کا دودھ پیئے ان سے فائدہ اٹھائے اور اتنے عرصے میں جس شخص نے یہ بکریوں والا جو ہے اس کے کھیت کو جو کہ اجاڑ دیا تھا اب دوبارہ کاشت کرے اس کے اندر بیج ڈالے اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے تو وہ بکریاں واپس لے لے اور فصل والے کو اپنی فصل مل جائے تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالی نے ایک حکیمانہ فیصلہ سلجھا دیا حضرت سلیمان کو يہکمان فى الرس از نفشت فى ہے غب القوم وكلہ حكم ہي اور ہم موجود تھے اس وقت ہم دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے فیصلہ کر رہے تھے فف ہم تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو سمجھا دی ہم نے وہ بات سلمان کو وكل آتع نہ حكم اور سب كو يعنى داود كو بھى ہم نے حكم حكمت اور علم عطا ما داود الجبال اور داود کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو مسقر کر دیا یو سب بہنا کہ جو تسبیح کرتے تھے حضرت داود کا لہن تھا لہنے داود مشہور ہے آواز بڑی اچھی تھی تو یہ جو مضمور کہلاتے ہیں زمور کے اندر کے نغمے ہیں یہ نغمے ہیں اللہ کی حمد کے نغمے تو وہ نغمے جب وہ الاپتے تھے اپنی اچھی آواز کے ساتھ تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر اس کی آواز میں آواز میں تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر شریک ہو جاتے تھے بخرنا ما داود الجبال یوسف بہ ہم نے مسخر کر دیا تھا داود کے ساتھ پہاڑ کو بھی جو اس کے ساتھ تصویر کرتے تھے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی وہ کرنا اور یہ سب ہم کرنے والے تھے کرنے والے ہم ہیں اختیار ہمارا ہے قدرت ہماری ہے وہ علم کا نبوس اور ہم نے اس کو سکھا دی وہ صنعت جس سے تمہارے لیے لباس تیار انہوں نے ذرا بختر ایجاد کی حضرت داؤد علیہ السلام نے جس سے کہ جنگ کے موقع پر جو ہے تلوار کے وار سے آپ کو بچاتا ہے سر سے کم تاکہ وہ بچائے اور حفاظت کرے تمہاری تمہاری جنگ سے فہل تم شاکرون تو تم شکر کرتے ہو یا نہیں والے سلیمان اور اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے ہوا کو آصف جو بہت زور سے چلنے والی تھی تجرب ہی جو اس کے حکم سے چلتی تھی تھینکی بارک نافیہ اس زمین کی طرف کے جس کو ہم نے برکت عطا کی تھی کُلہ بک شعین عالمین اور ہم ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں ہم انہیں شیاتی اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سو کو تابع کر دیا تھا ان کے میں یحبوسونہ جو حضرت سلمان کے لیے سمندروں کے اندر غوطے لگاتے تھے اور وہاں سے موتی اور چیزیں نکال کر لاتے تھے وہ یامنون عمل اندونہ غالب اور دوسرے بہت سے کام بھی کرتے تھے وَكُلْنَا لَهُمْ اور ہم ہی تھے ان پر نگران یعنی در حقیقت جنات ناد کو بھی تابع ہم نے کیا تھا تو ہم نے کیا تھا یہ قدرت ہماری تھی سلیمان کی نہیں تھی وہ ایوبا اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا اس نادا ہو جب کہ اس نے پکارا اپنے کو یہ وہ نبی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شدید بیماریوں سے آزمایا ہے ایک ایک بڑھ کر بیماری انہیں آئی لیکن یہ صابر رہے گی ہر حال میں شکر کرتے رہے اللہ کا تو ایوب صابر اصل میں ان کا صبر جو ہے وہ مشہور ہے صبر ایوب ویوب نادار پکارا انہوں نے اپنے رب کو انی مسنی عبدالروانتا رحم الراہدین پر پروردگار مجھے بہت تکلیف جو ہے وہ مجھ پر مسلط ہو گئی ہے اور تو بہت تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے پستا جب نال تو ہم نے اس کی دعا بھی سنی اس کی فریاد سنی فکشفنا ماں بہ بند جو تکلیف اور بیماری تھی ہم نے اس کو کھول دیا دور کر دیا وہ آتے وہ بیماری بھی ایسی کوئی جلدی بیماری تھی جس کے اندر تعفر بھی تھا جس ان کے اوپر پھوڑے تو اس میں سب لوگ بھاگ گئے تھے ان کے گھر والے جو چھوڑ گئے تھے لیکن پھر ہم نے ان کو ہم نے ان کو گھر والے بھی لوٹا دیے وہ آتے پھر وہ ان کے گھر والے بھی واپس آ گئے وہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی اولاد عطا کر دی کوئی اور بھی شادی کی ہو من رحمت میں دینا یہ ساری چیزیں تھیں ہمارے پاس سے رحمت بذکر علعابدین اور یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے اور اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے ب اسماعیل اب عبا ادریس ابلکفل اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور دلکفل کو دلکفل کون ہے ان کے بارے میں سمجھ لیجئے ادریس کا پہلے ذکر آ چکا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم اور نوح کے درمیان جو دو نبی ہیں حضرت شیص علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ذلکفل کے بارے میں اور کہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا قرآن مجید میں صرف یہ نام آیا ہے ذلکفل لیکن یہ کہاں تھے کس جگہ مبوس ہوئے کیا ان کی کوئی تفصیل ہے قتل معلوم نہیں اور احادیث نبیہ میں بھی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں لیکن اس دور میں خیال پیش کیا ہے اور یہ ان کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں سورہ قحف کے ذمن میں مولانا منادر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہیں گوتم بدھ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے ان کے خیال میں ہم یقین کے ساتھ کہہ تو نہیں سکتے لیکن ان کے دلائل بڑے قوی ہیں کپل وستو کا شہدادہ کپل کپل سے کفل جو ہے پے عربی زبان میں ہے نہیں اور وہ فے بن جاتی ہے کفل والا کپل والا کپل وستو کا شہدادا سدھارتھا بدھا گوتمہ بدھا یہ جو ہے یہ بہرحال ان کے نام سے آج جو دنیا میں لوگ جو عقائد گھڑ لیے ہیں ان کا ہو سکتا ہے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو چیزیں گھڑ لی گئی ہیں ظاہر باتیں حضرت مسیح کی تو وہ تعلیمات نہیں تھی اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل تعلیمات واقعتاً وہی ہوں جو اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہیں لیکن مجھے بھی اس کے اندر بدن معلوم ہوتا ہے اس دلیل کے اندر کل منصابرین یہ سب کے سب تھے ہمارے صبر کرنے والے بندے بعد خلنا ہوں اور ہم نے صالح بزن الظہب اب اور وہ مچھلی والا جبکہ وہ چلا گیا غصے میں بھرا ہوا غضب ناک ہو کر اب یہ غضب ناک کس پر اللہ کے اوپر غصہ نہیں تھا معاذ اللہ غصہ تھا قوم کے اوپر اتنی ناہنجار قوم اتنی میں نے ان کو دعوت دی اتنی تبلیغ کی اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ کر کے کہ بس اب آرام آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ کہ ایک ہٹا ہوئی صاحب ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ابھی ان کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں جیسے حضور ہمیں معلوم ہوتا سیرت سے کہ منتظر رہے باقی سب لوگوں کو آپ نے اجازت دینی تھی مدینہ چلے جاؤ لیکن آپ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملے رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے بس یہ ان سے اپنے چونکہ وہ حمیت حق وہ حق کی غیرت اتنی تھی اس جوش میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ ایک صاحب ان سے ہو گیا لیکن یہ کہ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر جو ہوتا ہے بڑے سخت الفاظ میں ہوتا ہے اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور ان کے مابین ہم ظاہر بات سے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو حق تو ادا کریں گے اس کا ترجمہ تو کریں گے لیکن یہ کہ اسے اس پر محبول نہ کیجیے ظاہر الفاظ پر یہ جو ہے معاملہ اللہ اور ان کے ایک جنیل رسول کے مابین ہیں اور پھر یہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضور کی کہ مجھے یونسف المتہ پر بھی فضیلت بند میری فضیل کا معاملہ نہ کرو وزن مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں کہ پھر مچھلی نے نگل دیا تھا اس کے پیٹ میں وہ رہے وزن اس دہا کو موازے بند جبکہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے فضن تو شاید اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یا ہم اس کو, کو قابو میں نہ لا سکیں گے ولّہ عالم یہ الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں یعنی یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے ہی دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ سکے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ ایسا کوئی خیال حضرت ہے یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو فنادہ فن ظلمات پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی جس میں وہ جا رہے تھے اس کشتی کے اندر وہ صورت بعد میں بھی کہیں آ جائے گی تو پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے تصویر کی ہے اللہ کی فنادہ فن ظلمات تو پھر وہ اس تاریکی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے اللہ اللہ اللہ ان من الظالمین کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو پاک ہے اور یقیناً میں نے ہی ظلم کیا میں فتح کار ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اے اللہ معاف فرما دے یہ ہے جو آیت کہلاتی ہے اور اس کی پھر یہ کہ ختم ہوتا ہے اور اس کی کافی جو ہے لوگوں نے اس کے فضائل جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں لا لا لال صبح نہ رہ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا وہ نہ من الغ غم اور اس غم سے اس کندوہ سے اس کلب سے اسے نجات دی وہ قزال کا اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو وہ اور زکریہ کو از نادہ رب ہوں جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں رب لاتل خیر الوارسین پر وردگال مجھے اکیلا نہ چھوڑ میرے لیے کوئی ولی ہو میرے کوئی اولاد ہو وہ میرے اس مشن کو آگے لے کر چل سکے خیر الوارثین تو ہی بہترین وارث ہے پس تجب لہو تو ہم نے اس کی دعا کو سنا وہ نہ لہ اور ہم نے اسے گیا ہم نے گیا جیسا بیٹا انہیں عطا کر دیا وہ اسلحہ لہو ذا اور اس کے لیے درست کر دیا صحت مند بنا دیا ان کی بیوی کو انہم کانو کانوں یو سارے خیرات یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں نیکیوں میں بہت بہت سرگرمی دکھاتے تھے وہ یدن رغبن و رحبا اور ہمیں پکارتے رہتے تھے ہم سے دعائیں کرتے رہتے تھے رغبت کے ساتھ بھی توقع کے ساتھ بھی اور رہباً خوف کے ساتھ بھی بین الخوف و الرجا ہماری پکڑ سے اور ہماری معافذے سے ڈرتے بھی رہتے تھے اور ساتھ ہی ہماری رحمت کے امیدوار بھی رہتے تھے وہ قانون خواشرین اور وہ سب کے سب جو ہے ہمارے سامنے ڈھک جانے والے اور ہمارا خوف رکھنے والے تھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلدستہ جو ہے لمبیا کے ناموں کا واللتی احسنت فرجا باخری ذکر ہے اور وہ, وہ خاتون یعنی حضرت مریم سلام ال جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی ان کی عفت و عصمت جو ہے انہوں نے اس کو پوری طریقے سے بالکل پار دامن رہی ولطی احسنت فرجا فنفق نہ من روحنا تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح میں سے یہی لفظ کن جو ہے وہی ایک جو ذریعہ بن گیا فجال نہ اور ہم نے بنا دیا اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی آیت للعالمین ایک ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے ان نہ ہی امت کم امتم واحدہ یقیناً یہ ایک ہی امت ہے یہ ایک امت ہے تمہاری اور ایک ہی امت ہے یعنی ویسے تو امت ابراہیم اور امت اسماعیل اور امت موسا اور امت عیسیٰ اور امت محمد یہ بہت سی امتیں ہیں دنیا میں لیکن یہ جو ہے یہ سب ایک امت تھے ایک ہی دین تھا کالنس و امت واحد اتن. تمام انسان شروع میں ایک ہی امت تھے لیکن بعد میں یہ کہ لوگوں نے نکال نکالنی غلط راستوں پر مڑ گئے ہوتے ہوتے وہ غلط راستے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اب ان کو پہچاننا ہی مشکل ہے کہ ان کا کوئی تعلق واقع اس دین حق کے ساتھ تھا بھی کبھی لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء اور جو ہیں یہ ایک امت ہیں ایک گروہ ہے ایک ان کا رب ہے اللہ ایک ہی کے ماننے والے ہیں اسی کے دین کو لے کر یہ آئے شریعتوں میں زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ حالات کی تبدیلی کے ساتھ شریعتوں کے اندر اور تفصیلی احکام میں کچھ فرق واقع ہوتا رہا یہ مجمون سورہ شورہ میں آئے گا وضاحت سے ان لہٰذی امت کم امت رب فاغد اور میں ہوں تم سب کا رب پس میری ہی بندگی کرو میں تبکتا ہوں امرح میں نہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ درجش نے کچھ گل نے جمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے اپنے تقسیم کر لیا ہے جیسے تھوڑا میں تھا کماند اللہ عدل مختصمین الزین جالقرآن عظیم اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں مختلف مسلک ہیں سب کے ہاں کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے اب مسئلہ جنہیں ہم کہتے ہیں عام طور پر بریلوی ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو حضور کی شان والی آئےتیں ہیں یا حضور کی محبت کا جس میں تذکرہ ہے یا حضور کے اتماق ابوخت ان کی تقریروں میں ہمیشہ وہی چیزیں آئیں گی اسی کے اوپر گفتگو ہوگی گویا کہ وہ حصہ انہوں نے اپنے لیے الرٹ کرا دیا ہے آپ کو اہل حدیث ملیں گے اب وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضور کے وہی آیت جو ہے بشر کمیا نما اللہ واحد اب یہ آیت جو ہے ان کی ہر تقریر کے اندر ہوگی کہ حضور کی بشریت کو نمایاں کیا جائے اور تاکہ یہ جو بھی مشرقانہ اوہام ہے ان کی نفی ہو سکے اس طریقے سے مختلف لوگوں نے اسی طرح یہ کہ اگر وہ صوفیہ کا کوئی حلقہ ہے تو علاء اللہ علّہ خفُُ علیہ و اللہ اللہ عامن کالو یا تقور اب ان کی جو ہے معاملات کا تذکرہ ہوگا تو قرآن کو بھی اس وت اس امت نے بھی گویا کے تقسیم کر لیا ہے اس قرآن کو وحت کی حیثیت سے اس کو کل کی حیثیت سے لے کر چلنا یہ در حقیقت ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں پوری طریقے سے جتنی بھی ہمارے اندر استقاعت ہے اور استعداد ہے کوشش کرنی چاہیے بتاختہ ہوں امرح میں اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں کاٹ پھینک لیا تقسیم کر دیا کلینا راجی ان یہ سب کے سب بالآخر ہماری طرف لوٹنے والے ہیں مومن ان تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرتے کہ وہ مومن ہو اگر کوئی غیر مومن ہے ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے کوئی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے اس سے کوئی اللہ کا نہیں ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا یا کوئی اور اس کی غرض ہوگی وہ الیکشن لڑنا ہوگا جس کے لیے وہ اب یہ نیکی کے کام کر رہا ہے اور غریبوں کے ہاں جا کر خیرات بانٹ رہا ہے جب تک کہ اللہ کا یقین نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں کوئی نیکی کا عمل نیکی نہیں ہے جب تک کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کی جڑ اور بنیاد میں موجود نہیں ہے فملیہ عمل بنا صالحات تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے وہ مومن ان اور وہ مومن ہو فلاں کفران ریسا یہی تو اس کی سعی و جوہد اس کی محنت اس کی جد و جہد اس کی اشار اس کی قربانی اس کی وہ عکالت نہیں جائے گی اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ شکور ہے قدر فرمانے والا ہے معینا لہو کاتے اور ہم خود لکھ رہے ہیں اس کے سارے کام اس نے میرے لیے یہ کیا اس نے میرے لیے یہ کیا میرے دین کے لیے یہ کیا فلاں وقت اس نے یہ اشار کیا وہ حرام اللہ کرایہ اور حرام ہو چکا ہے مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ جن بستیوں پر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کا گویا کہ فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا تو چاہے نبی آ گیا رسول آ گیا لیکن وہ لوٹنے والے نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو اسمام حجت کے لیے اللہ نے رسول تو دے دیا ہے لیکن معلوم ہے کہ وہ کفر میں شرک میں اتنے بڑھ چکے ہیں اتنے آگے نکل گئے کہ لوٹنے والے نہیں ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ جو بستی ایک دفعہ برباد ہو گئی پھر اس کے لوٹ کر آباد ہونے کا سوال نہیں ہے